ہو جائیں گے بکریاں دینی پڑیں گی کب تک ٹھیک ہے اس کو دو سو تکڑ دو بکری دو سو سے زیادہ بکریوں کی زکاط کا نصاب ہے لائٹ چلی گئی کرا بابو السائمت یہ بکریوں کا نصاب ذکر ہو گیا اس میں آخر میں ایک لفظ ہے اب اس کی تفصیل کیا یہ کیا اس جملے کا مطلب ہے اور اس جملے میں کیا کیا بحثیں کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اب اس جملے کو آپ ذرا غور سے سمجھے اگر لکھ سکتے ہیں تو اس کو ذرا لکھ لیں ٹھیک ہے یہ ہے یہ نہیں ایپ ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ زکات سے بچنے کی خاطر اکٹھے جانوروں کو الگ کر دینا یا ایسا کوئی یا زکات سے بچنے کی خاطر الگ الگ جانور ہیں ان کو اکٹھا شمار کر لینا ٹھیک ہے یہاں پر محدثین جو ہے اور دو ش ش ش ش دونوں فراد جو ہیں وہ ملکیت میں شریک ہیں جن میں ادا کرنی ہے نا جو وہ جانور سالمہ ہیں ان میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے اب اتنے جانور ہیں دو افراد کے جانور ہیں وہ خلطت الجوار ہے اسے 90 اونٹ دو دونوں میں مشترک مالک ہے اشتراک اسے کہیں گے کہ کسی کے اونٹ ہے اور وہ دونوں اس کے مالک ہیں اس کی تاریخ یہ کہ دو انسان الگ الگ مال, مال کے مالک ہیں کل ایک اس کا جو ہے نا یہ مسئلہ تھوڑا سا مجھ سے غلط ہو گیا ہے تو یہ جو ہے مسئلہ جو ہے یہ دوبارہ کل پڑھا جائے گا آج جو ہے نا جتنی بھی احادیثیں ہیں نا اس کا میں اس کو میں پڑھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ اس کا مطالعہ میں انشاءاللہ کل دوبارہ کر کے آپ کو ذکر کروں گا کل دوبارہ اس کو ذکر کروں گا آج یہ مسئلہ تھوڑا سا مجھ سے غلط ہو گیا ہے مطالعے میں ٹھیک اس لیے کل اس کا دوبارہ مطالعہ کر کے اس کو ذکر کروں گا آج جتنے بھی اس بات میں حدیثیں جتنی بھی پڑی جاتی ہیں وہ میں حدیث میں پڑھ دیتا ہوں بات میں صرف یہ مسئلہ بیان کر کے اس کو ختم کر دیں گے بکریوں کا زکات میں نے بتا دیا ہے چالیس بکریوں میں جو ہے وہ ایک بکری آئے گی ایک سو بیس ٹھیک ہے ایک سو بیس سے ایک بکری آئے گی چالیس بکریوں میں अब जिसके पास फिर दो सौ में बकरी आएगी दो फिर तीन सौ में तीन बकरिया इसी तरह चार सौ पे चार पांच सौ पे पांच हर सैकड़े का मतलब बकरी है, जितनी सो बढ़ती जाएगी उतनी जो है वो बढ़ती जाएगी على عبد الله <سؤال> محمد بن فقاد قرن تسعين في به اسلام بكر حتى قبض ثم عمل <سؤال> به عمر حتى قبض فكان في في في 50 في 20 شاطان وفي 15 ثلاث شياخ وفي 24 شياخ وفي 5 و20 بن ترق مخازن الى 55 فإذا زادت ففيها ففيها الى خمس فإذا زادت, الى فإذا زادت الى عشرين فإن أكثر من زادی ابل اخر غال ف 40 40 اربعين, اربعين, اربعين شاتن شانا ومئه بواحده فشاء ثانيه الى مئتين فان زادت واحده علل مئتين ففيها ثلاثون بھی ہر پانچ اونٹوں کے بدلے میں ایک بکری ہے دس ہو جائے تو دو ہے اسی طرح پندرہ ہو لے تو تین ہے سباپتی زمانے میں آپ نے زکوٰۃ کے شروع میں جب ہم نے باپ پڑھا تھا زکوٰۃ کا باپ شروع کیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا آٹھ مصارف کے توبہ میں آٹھ مصارف تو اس میں ایک مصرف تھا اس میں ایک ملین علی دیکھا. یعنی کہ جو حکومت کی طرف سے جو نمائندے جہز وصول کرنے کے ان کو مصدیقی شاہن اخذل المصدق کو ملتی لم ز मुसद्दीक आएफ जोड़ी फरमाते हैं कि जब मुसद्दीक आएफ बकरिया آئے تو ابن لم سلام اغلی حدیث و محمد, و سلام محمد بن اخبر, ابن اخبر ابن مبارکی انی <rium> اذ <الرام> يزید عن ابن شهاب قال هذه نسخه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في صدقتي وهي عند عالم عمر بن تاب قال ابن شهاب اقرا اقرا سالم بن عبد الله بن عمره و ايتوها على وجهها وهي التي انقصى عمر بن عبد العزيز عزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمره صالح بن عبد الله بن عمر فذكر حديث وقال فاذا كانت احدى و احدى وعشرين وميضت فيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ 120 و100 فاذا ترك ثلاث سنين او امه تنفذ بها بنتا كان وميهان فاب وابن في ووبته لبون حتى تبلغات أوبع ووم فإذا كانت خ ووم ففيها ثلاث فيقا حتى تبلات أو خ ووم فإذا كان 17 ووم ففيها ب بناات لبون حتى تبلغات أو 17 ووم فاء فإذا, فإذا كانتبع ووم فيفيها سرسو. بناات لبون وحقة حتى تبلغات أو وسببعين ووم فإذا كانت سامانين وومة فقيها حقةطي ووبنطع لبون حتى تبلغات تتس او وثمانين ومية فإذا كانتسين ووم ففيها سلاات فيقاتل ووب ووب لب حتى تبل تتس أو وصلتس أو سة كانت مين فبيها أبع و حقى او خمس بناات الكلبون أي الس أخزت في الغنمي وديات او في سايما تلا قلمي فضل الله واحد في شيء سخيانه ولا يؤخذ في صدقته ام حريمه وزوات وزات او اوارين من الغنم ولا تيس الغنم الا اي شاء المصدق اس باب میں یہ باب جو ہے اس میں بابو سفید باب کو تک یہ باب چل رہا ہے ٹھیک ہے اس میں ساری پیسے تو پہلے ہی پہلے ہی کر دی تھی جو حدیث میں اس میں بحث تھیل کے بارے میں جس کی جس کا ان شاء اللہ مطالعہ کر کے کل جو ہے وہ ان شاء اللہ آیو جمع ہوتا سدا پاتی ٹھیک ہے اگر کسی کے جانور اکٹھے ہیں تو ان کو نہ کیا جائے زکاط کے ڈر کی وجہ سے اگر کسی کے اللہ علیہ کو اکٹھے نہ کیا جائے زکوٰۃ کے ڈر کی وجہ سے کہ زکوت کم دینی پڑے ٹھیک ہے ان اس کو کل ذکر کیا دے گا جی اہاف کے مذہب کی حد تیسے کر رہے ہیں سو بیس تک تو, تو ای ای ہے نا اون زکاط میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جب اختناف کرتے ہیں اس میں ان کا اختلاف آتا ہے وہ اختلاف ہی انشاءاللہ شاء ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر اس کو کل اختلاف کو ذکر کر دیا رہا یہ جوڑ کے بعد جو سبق ہے یہ پیر سے جب پہلا دن شروع ہوگا نا سب کر لیں ابھی چلنے سے سبق